یاران <Spe Son> <Arthur> <ی unseen> تیز گام نے منزل کو جا لیا ہم محب نالائے جرس رہے میں شیخ سے پوچھ رہا تھا کہ یا موضوع میں کچھ دلچسپی باقی ہے یا کہ آپ سمیٹ چکے ہیں تو انہوں نے جو باقی ماندہ موضوع بتایا بہت ہی معلوماتی اور دلچسپ ابھی تک باقی ہے اس لیے بلا تمہید میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ سے ہم کلام ہوں اور باقی ماندہ موضوع بھی اسی دلچسپ انداز سے اور اسی عمدہ انداز سے آپ کے سامنے رکھیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور آئندہ بھی اسی طرح ہم سب کو ان کے علم سے مستفید ہونے کے مواقع عطا فرماتا رہے ہمارے محترم مہمان فضیرت شیخ شیخ فراد حافظہ اللہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں اپنی یتفق بندش کو الرحمن الرحيم الحمد لله رب و وصل اللہ وسلم وبارکہ على اور رسول نبین محمد وال اجمعین وسلم تسلیم المزین علی یوم اما بعد آج کے برکت آج کے اس دورہ کے دوسرے روز میں میں آپ سب کو خوش کہتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاگو ہوں کہ وہ ہمیں صحیح بات کہنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اپنے درس کے آغاز میں میں آپ لوگوں تک شیخین کریمین فضیر الشیخ عبد الباسط فہیم اللہ اور فضیر الشیخ محمد وسیم حفیظ اللہ ان دونوں کا سلام پیش کروں گا کہ انہوں نے مجھے مدینہ منورہ سے آگے ہوئے اب سب ساتھیوں کو سلام کہنے کا کہا تھا تو ان سب کی طرف سے اسی طرح میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آج آپ لوگ دوبارہ تشریف لائے ویسے تو تعداد کے لحاظ سے آج آپ لوگ آگے ہو چکے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ شرع قاعدہ جو ہے علماء بیان کرتے ہیں اصول فسلس الک کثیر ہاں ایک تہائی بھی کافی ہے تو ماشاءاللہ اللہ آپ لوگ تو نصف ہیں اور انشاءاللہ اس سے زیادہ بڑھ رہے ہیں تو امید ہے ان اس سب میں برکت رہے گی وعلیکم السلام اللہ اچھا بات کے آغاز میں میں دوبارہ سے اس موضوع کی اہمیت آپ کے دلوں میں اجاگر کرنے کے لیے ایک بات آپ لوگ کو لکھ کے دکھاتا ہوں آپ اس کا مطلب بتائیے جی جناب کیا خیال ہے آپ سب کا واضح ہے لکھنے میں واضح کیا لکھا ہوا کیا ہے کوئی بھائی پڑھ کے سنائیں گے پہلے جو میں لکھا ہے کوئی بھائی پڑھ کے بتائیں کیا لکھا حسین آخر ہے شروع میں یہ ہے بیچ میں کیا ہے وہی میں نے جانا ہے جی جناب فرمائیے یا یل کو آپ نے ملا دیا چلے اگر ہم خالی یاد پڑھیں ملائے نہ پھر یا ہاں یہ ایک نعرہ ہے جو کہ آج بھی بہت سے مظاہروں میں بہت سے جلسوں کے اندر عرب ممالک کے اندر خاص کر عاشورہ کے موقع پر اٹھایا جاتا ہے اگر آپ لوگ کبھی اس قسم کی کوئی ویڈیو دیکھیں گے کوئی ان کا اجتماع مظاہرہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ الفاظ جو ہے جھنڈوں پر لکھے ہوئے نظر آئیں گے یا لسارات الحسین تو اس, اس کا مطلب بتائیں گے جی جناب میں جول سعودی عرب میں بیٹھا ہوں بھائی حیدرآباد انڈیا میں تو نہیں ہوں جی جناب کون بھائی آپ کے علاوہ پیچھے والے کوشش کریں چلیں میں آپ کو اس کا جو ہے مسلح بیان کر دیتا ہوں لہتا یا کو چھوڑ دیجیے حسین کو چھوڑ دیجیے لہتا ارات یعنی یہ ہے سے ہےف لام سا حمزہ اور را ارحار ار. ار کسے کہتے ہیں چلے بہر حال تھا ہم آگے بڑھے جی آپ بتائیے اثر کو نہیں وہ تو اثر سے ہے یہ احساس اس میں حمزہ پہلے آتا ہے اس میں حمزہ بیچ میں آتا ہے پیرالسار جو ہے محترم حضرات وہ کہتے ہیں انتقام کو ہاں انتقام کو کہتے ہیں تو جب آپ جھنڈوں پہ یہ لفظ لکھا ہوا دیکھیں گے یا الحسین کیا معنی ہے کہ گویا وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ابھی ہم نے حضرت حسین کا انتقام لینا ہے کتنی حیرانی کی بات ہے حضرت حسین رضی اللہ واردہ ان کو شہید ہوئے آپ جانتے ہیں کہ کتنے ایسے گئے کتنے سال گزر گئے کہ ابھی تک جو ہے اعلان کیا ہو رہا ہے کہ ابھی ہم نے ان کا انتقام لینا ہے اس کا معنی کیا ہوا کہ بولو چاہتے ہیں کہ وہ جو مسلمان ہیں جو صحیح اہل احدّہ ہیں ان کا عقیدہ ان کے بارے میں یہی ہے کہ اصل میں حضرت حسین رضی اللہ ان کے قاتلین یہ لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارا انتقام لینا باقی ہے اسی طرح نعم باللہ ان کے بدبودار عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے جو ان کی مسلمہ کتابوں کے اندر موجود ہے وعلیکم السلام اللہ و رکاۃہ کہ حضرت اوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما جو انہوں نے ان کے زام کے مطابق مظالم کیے تھے ابھی ان کا انتقام لینا بھی باقی ہے تو یہاں تک ان مجرموں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ مہدی امام مہدی جو آئیں گے وہ سب سے پہلے ابکر اور عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہم اجمائین سے انتقام لیں گے ناؤزب باللہ من ذالک تو اسی طرح سے یہ موضوع آج تک اس کو اٹھاتے ہیں اور ان کا عقیدہ یہ موجود ہے کہ ابھی ہمیں اس کا انتقام لینا ہے تو اہل سننا کا کیا ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اس موضوع کو صحیح طرح علمی انداز میں پڑھیں سمجھیں اور بتائیں کہ حقیقت میں کس کے ہاتھ اس جن کے اندر پھسے ہوئے ہیں اس کے بعد کل آپ کے سامنے مختصر یا تفصیلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا افسوستاک مظلومانہ واقعہ ذکر کیا گیا تھا اور اس بات میں اہل وسنہ کا کوئی اختلاف نہیں کسی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ مظلوم شہید ہوئے اور ان کا رتبہ ان کا مقام انتہائی بلند تھا اور جو شرائط انہوں نے ان لوگوں کے سامنے رکھی تھیں جو تین اختیارات انہوں نے دیے تھے اس پر انہیں ان لوگوں کو ہر حال میں عمل کر لینا چاہیے تھا کہ یا تو وہ واپس جائیں مدینہ منورہ یا وہ کسی مسلمانوں کی و بجا کا کتال کریں یا پھر وہ یزید میں ماحول کے پاس جا کر اس کے ہاتھ پر بیان کر لیں یہ شرائط پر ماننا ان لوگوں کو نہایت ضروری تھا اور لازم تھا لیکن یہ ان کے ظلم کی انتہا ہے کہ انہوں نے ان شرائط میں سے کسی بھی ایک شخص کو نہیں مانا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرا اسی وجہ سے اس کے بعد امام ظہر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس واقعے کی اثرات میں سے ہے کہ وہ جو گورنمنٹ تھی اس وقت تھی گورنمنٹ بن والے کی حکومت اس نے برکت نہیں رہی اور وہ چار سال سے بھی کم عرصے کے اندر اس حکومت کا زوال ہو گیا یہاں پہ ایک اور حدیث لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ اس طرح اس طرح ہونا ہے مستقبل میں کہ آپ کی عمر کے کچھ لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کریں گے اور اس سے آپ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے مستر احمد کے اندر دیکھیے صنعت کے اعتبار سے وہ روایت کمزور ہے بہرحال کچھ الحمۃ اللہ کے علماء اس روایت کو متبد مانتے ہیں اور اس روایت سے صرف وہی ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے کہا تھا کہ تمہیں اللہ تبارک و ایک اور تم سے وہ قمیض اتروانے کی کوشش کی جائے گی تو تم اس قمیض کو نہ اتارنا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جبل افق بچل رہے تھے تو آپ نے تو جبل افق جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں ہلنا شروع ہو گیا تو آپ نے اس کے اوپر قلع مبارک کو اپنا مارا اور کہا کہ رک جاؤ تمہارے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہیدین ہیں یہاں پر آپ کی طرف سے اشارہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عن یہ دونوں شہید کیے جائیں گے تو اگر یہ حدیث میں نے بتایا کہ محدسین یہ مسط احمد کے اندر روایت موجود ہے حدیث نمبر 648 یہ روایت 648 فورٹی احمد کی حدیث ہے اور مسط احمد کی جو محقق ہے شیبان راوت انہوں نے ہی حاشی میں لکھا ہوا ہے کہ اس حدیث کی صنعت میں کمزوری ہے تو بہرحال کچھ علماء نے کہا ہے کہ وہ روایت صحیح ہے اگر اس روایت کو صحیح مان لیتے ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کا واقعہ ہونا تھا اس کی پیشگوئی آپ صلی اللہ وسلم نے بیان کروا دی تھی اس کے علاوہ ہم اپنی اب کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس میں جو موضوع ہمارا تسلسل سے آگے بڑھ رہا ہے اب وقت آ کہ بتایا جائے کہ اس کے بعد کیا ہوا حضرت حسین رضی اللہ کے بارے میں میں نے کو ذکر کیا کہ ان کا جسم مبارک ان کا, ان کا سر مبارک ان کے جسم سے الگ کر دیا گیا تھا اور وہ کرنے والا سنان بن انس النخائی یا پھر شمر بن دل جوشن تھا اس کے بعد ان کے سر وبارک کو عبداللہ بن عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر آیا گیا یہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے حضرت عرص بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اتھی عبداللہ اللہ بن زیاد جوراسل حسین عبید اللہ بن زیاد کے پاس حضرت حسین کا سر وبارک لے کر آیا گیا فجور پیر مستق اسے ایک برتن میں رکھا گیا تو اس نے اس وقت اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی ایک چھوٹی ڈنڈی تھی اس نے اس چہرے کے اوپر کہیں نہ کہیں اس کو پھیرنا شروع کر دیا وقال رفیع حسن ہی شی آئے کہتے ہیں کہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ کے حسن کے بارے میں کوئی بات کہی عام طور پہ شارحین حدیث کہتے ہیں کہ اس نے وہ بات جو ہے ٹانگ کے انداز میں کہی کہ بھائی سنا تھا بڑے خوبصورت ہیں یہ اور واقعی یہ بڑے خوبصورت ہے اس انداز میں اس نے کہا کہ بھائی بڑا خوبصورت چہرہ ان کا ترویدی کی روایت فجا علیہ حسن کہ میں نے اس جیسا حسین چہرہ نہیں دیکھا کچھ ہمارے علماء نے اس کی تعبیر لے کر کری کہ وہ غم کی وجہ سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ اسے اس وقت درامد ہوئی اس کو اس احساس شرمندگی ہوا تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑا حسین چہرہ ہے یعنی گویا کہ اس سے کیا غلطی ہو گئی لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ اس نے یہ عمل بھی ان کی ناقدری کرتے ہوئے مذاق کے طور پہ یا ایک طرح سے گمنڈ کے طور پہ یہ عمل کیا کہا کہ بڑی خوبصورت چہرہ ہے میں کا تو حضرت انس ربی اللہ جو ہے وہاں موجود تھے اور کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ جان رکھا نہیں میں تکلیف پہنچاؤں گا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چہرے مبارک کو بار بار چومتے دیکھا جس چہر مبارک کے ساتھ تم اس طرح سے کھیل رہے ہو میں نے پیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چہر مبارک کو چومتے دیکھا جس جگہ پہ تم اس لاٹھی کو مار رہے ہو تو روایت میں ہے کہ وہ گھبرا کر خوف سے اس نے اس لاٹھی کو دور کر لیا اسی طرح بہت سی میرے محترم کیونکہ میں نے بتایا آپ کو کہ اس موضوع کو سیاسی رنگ بہت زیادہ کیا جاتا ہے تو بہت سی ایسی روایتیں بیان کی جاتی ہیں حضرت حسین رضی اللہ کی شہادت کے بعد جن کا کوئی وجود نہیں میں نے کل جلدی میں کچھ باتیں ذکر کی تھیں آپ سے کہ جناب بچوں کو اس طرح لٹکا دیا گیا اور آپ کے جسم کو ناوز اللہ آپ کے سر مبارک کو گھوڑوں کے ذریعے جو ہے روندا گیا یقین کیجئے تاریخی جو کتابیں ہیں معتور کتابیں ہیں اس میں کہیں کہیں تو یہ باتیں ضعیف صنعت سے بھی نہیں ملتی اور کہیں اگر اس قسم کی کچھ باتیں موجود ہیں تو ان کی آسانی صرف اور صرف شیعہ رابع سے بھری پڑی ہے تاکہ انہوں نے اس بات کو مزید بڑا چڑھا کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اسی طرح روایت میں کچھ لوگوں نے یہ ترقی دیا کہ آسمان سے خون کی بارش ہوئی شاید نے سنی ہو یہ بات کچھ نے رکھ دیا کہ بھائی دیواروں سے جو ہے خون نکل رہا تھا کچھ نک دیا بھائی اس دن جو ہے سورج گرہن ہو گیا تھا کچھ نے کہا کہ اس قدر ہولناک منظر تھا ان کی شہادت کے بعد کہ لگ رہا تھا کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور کچھ نے گاس میں پتھر اٹھاتے تھے تو نیچے سے خون نکلتا تھا طرح طرح کی اس طرح کی خرافات قسم کی باتیں جو ہے کی گئی ہیں ہمارا عالم کا عقیدہ واضح ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا تاریخ کا بہت بڑا ظلم تھا اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اسی بات کو بار ذکر کیا اور کہا کہ یہ بہت بڑا ظلم تھا اور ہم کہتے ہیں کہ جو بھی اس ظلم میں شریک تھا جس نے بھی یہ ظلم والا عمل انجام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کے فرشتوں کی اور تمام نیک لوگوں کی ان پر لانت ہو یہ انہوں نے ایک عام جو بیان کیا کہ جو بھی اس کے محکم دینے والا تھا اس قتل کا اور جو اس کے سبب بھی شامل تھا اس پر اور اس پر اللہ تبارک کو تعداد کی اس کے نیک فرشتوں کی اور نیک سالخین کی اس کے اوپر لانا تھا یہ ابن ابرتمیہ رحمہ اللہ نے مجموعہ فتح کے اندر قاتلین حسین رضی اللہ کے بارے میں سارا کے ساتھ دو ٹو موقف بیان کیا ہے آئیے میں نے کیا جملہ کہا محترم قاتلین حسین جو لوگ قتل کرے جو اس کے سبب بنے ہم اس پر آئیں گے ان کہ حقیقت میں قاتل کون ہے اور اس کی کیا تفصیل ہے تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اس طرح کی بہت سی روایت کے جو جو واقعات قتل کے بعد ہوئے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہاں تک کہ یہ بھی موجود ہے کیونکہ آتا ہے قتل کے بعد جو بید اللہ بن زیاد کے پاس حضرت حسین کے جو اہل عیار بچ گئے تھے ان کو لے کر آیا گیا تو کہتے ہیں کہ جناب ان کو وہ کسی اونٹوں پر بٹھا کے لے کے آ رہے تھے تو اونٹ کے اوپر جو ایک کوہان ہوتا ہے اس کی پیٹھ کے اوپر جو کہان ہوتا ہے کہتے ہیں کہ یہ اسی دن سے جو ہے ایجاد ہوا کیونکہ تاکہ جو ہے جو خواتین اس پر بیٹھی ہیں ان کی پردہ صحیح طرح سے ہو سکے بات سمجھ رہے ہیں اگر عورت اس طرح بیٹھے جس طرح گھوڑے بیٹھتی ہے عورت تو پیچھے سے کچھ چیز ظاہر ہوگی اس کا جیسے تو کہا یہ کمان جو ہے اسی دن نکالے گئے اسی دن اونٹوں سے جو ہے کمان نکالے گئے تاکہ وہ پردہ کی پردہ ہو سکے ان عورتوں کا یعنی اس طرح کی طرح طرح کی کرامات ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ باتیں بیان کری ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام رضا اللہ علیہ انہیں اس قسم کے جھوٹے فضائل کی ضرورت نہیں ان کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں جو کہ صحیح احاجت کے اندر موجود ہیں اور کچھ کا ذکر ہم لوگ کرتے آئے ہیں اس کے بعد سوال یہ ہے کہ یزید کے پاس جب ان لوگوں کو لے کے آیا گیا تو اس نے پہلے تو عبداللہ اللہ بجاز کے پاس جب لے کے آیا گیا تو اس نے کیا کیا روایت میں آتا ہے کہ اس نے ان کو ایک جگہ بند کر دیا اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ ان کے سر مبارک کے ساتھ ان کے گھر والوں کو کہاں یزید کی طرح شام کی طرف روانہ کر دیا کہ اب آپ لوگ وہاں جائیں اور وہاں جو معاملات ہوتے ہیں اس کو دیکھیں یہ بھی ابن کثیر رحم اللہ کہتے ہیں کہ جبید کے پاس وہ لوگ لے کر آئے گئے تو اس نے کیا کیا ابن کثیر کہتے ہیں اب یزید کے بارے میں باتیں شروع ہو رہی ہیں دیکھیے پہلے بھی میں آپ کو بیان کر چکا ہوں یہ بات ابھی دوبارہ میں تاکید کروں گا اس بات کی کہ جو اور دیانت والا موقف ہے ہمیں وہی اپنانا ہے نہ ہی ہم نے کسی کو خوش کرنا ہے نہ ہی ہم نے کسی کی دشمنی میں غلط بات کوٹ کرنی یہ ہمارا آلو سدھا کا موقف رہا ہی نہیں پھر جس طرح ہم نے وہاں پہ کہا تھا کہ آلود سدھا کا جو موقف ہے یزید کی بیعت کے حوالے سے تو کچھ اس وقت کے صحابہ کرام کو اس پہ اعتراض ہوا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ یہ وراثت کی خلافت جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسی طرح کچھ نے اعتراض کیا تھا کہ اس وقت اور بہت سے حقدار سابق رام موجود ہیں ان کو چننا چاہیے تھا تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں کہ یزید کے بارے میں جو صحیح روایت آتی ہے وہ یہی آتی ہیں کہ ابن کسی کہتے ہیں واکر عالب الحسین ورد د علیہ جبی عماف اور حضرت حسین کے جو گھر والے ہیں یزید نے ان کا اکرام کیا اور جو کچھ اسے چھین لیا گیا تھا جو اسے لے لیا گیا تھا وہ سب چیز اس کو واپس کری و ادآ بڑھ کے واپس کری ورد دہل المدینہ اور ان کو مدینہ کی طرف واپس روانہ کیا فی تجم البا حسن بڑے ہی احترام کے ساتھ بڑے ہی وقار کے ساتھ ان کو اس نے مدینہ کی طرف روانہ کیا وقت منظب ہی عالق حسین بح علی ہی نقان صلا صد ایام اور یہی نہیں بلکہ عزیت کے جو گھر والے تھے اس کے جو اہل و عیال تھے وہ بھی حضرت حسین کے غم میں شریک ہوئے اور تین دن تک اس کے گھر میں سوگ بھی منایا گیا یہ بدایا انہایا جلد نمبر گیارہ صفحہ نمبر سکس ون گیارہ سبا نمبر سکس ففٹی ون جو نیا تباہ ہے شیف ترکی کا اس کے اندر یہ ریفرنس موجود ہے کہ اس طرح کا عمل یزید کے سامنے ہوا اس کے بعد آپ کے سامنے ایک اور رس لکھا ہوا ہے اس نے کیا کہا کہ یزید نے کہا عبید اللہ بن زیاد پر اللہ کی پھٹکار ہونا مرجانا جن نے مرجانا یہ عبید اللہ کی ماں تھی اس کی طرف نسبت میں کہا کہ اس کے پر اللہ کی لانت ہو اگر وہ حسین رضی اللہ رشتے دار ہوتا تو کبھی بھی یہ عمل نہ کرتا یعنی یہاں بھی انہیں پاس یاد آیا جو کل میں نے آپ کو رشتہ ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے اس کی قرآداری تھی دور نسل میں جا کر وہ ان کی چرچا کے بیٹے تھے تو اس کو یاد آیا کہ اگر وہ ان کا رشتے دار ہوتا تو ہرگز یہ عمل نہ کرتا اور کہا کہ میں تو اہل عراق سے اہل کوفہ سے اس قتل کے بغیر راضی تھا میرا تو ان کو حکم تھا کہ اس لشکر کو روکا جائے ان کو تار مجبور کیا جائے لیکن قتل کا حکم میں نے نہیں دیا ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں عبد الرحمان ان کا تعلق لبنان سے ہے اور ریاض میں ہی ہوتے ہیں انہوں نے ٹی وی پر تمام شیعہ علماء کو چیلنج کیا کہ وہ اپنی کتابوں سے یہ بات ثابت کر کے دکھا دیں کہ یزید نے حضرت حسین کے قتل کا حکم دیا ہو یہ بات نوٹ کر لیں آپ یہ بہت اہم بات یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا حکم دیا ہو انہوں نے کہا ہے کہ یہ میں شیعوں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اپنی کتابوں سے ہی جا کے دکھا ہماری کتابوں سے تو دور دور تک ایسی بات نہیں ملے گی قتل کے حکم کی بات جی میں دیکھیے بات سمجھ میں آپ سے کہوں مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا ایک بہتر مخصوص لوگ آ رہے ہیں تمہارے شہر کی طرف جا کے ان سے نمٹو مطلب آپ کو بتائیے قتل کرنا اور چیز ہے ان کو اپنی اطاعتیں مجبور کرنا اور چیز ہے ان کو اپنے ماتح دے کے آنا اور چیز ہے اور اسی صحیح روایت میں جو اہل اعراق سے کم میں بہت خود خوش تھا اور اگر اس کا مقصد دیکھی باتغور سے اگر اس کا مقصد ان کو قتل کرنا ہی ہوتا تو وہ سیدھے لفظوں میں کہنا اس کے لیے مشکل تھا وہ 70 ست لوگ تھے اس کے پاس ہزاروں کے لشکر موجود تھے اس کے بعد جب گھر پہ لے کے آئے گئے ہیں قصر کے اندر اگر جسے کہتے ہیں کہ جی بچوں اور عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا تو کتنے ہی آسانی سے وہ بچوں اور عورتوں کو ختم کر دیتا تمہارا مدینہ کیوں بھیجا علی حسین زین جو ہے وہ کیسے مچ علی حسین زین عابدین جو ہے وہ سب کا اتفاق تھا اس کے اوپر کہ وہ حضرت حسین کے ساتھ تھے لیکن دیکھیے ان کو قتل بھی نہیں کیا گیا کیونکہ وہ مار کے میں شریک ہی نہیں ہوئے تھے وہ پیچھے اپنے خیمے کے اندر موجود تھے بیمار تھے سب سلسکر کے اندر اور وہ عزیز کے محل میں وہ بھی پہنچے تھے تو وہ تو کہتے ہیں بھائی یہ تو سین کا بیٹا چلو اس کو تو پہلے ختم کرو بات سمجھ تو یہ سب چیزیں ان کے لیے بہت آسان تھی کہ وہ قصر میں لے کے آ کے بھی آرام سے ان سے دشمنی یا بدلہ لے لیں لیکن اس نے یہ سب چاہا ہی نہیں تھا اس لیے دوبارہ کو بڑھیا بنا بھیج دیا روانہ کیا تو بعد میں ان کی بیویاں بچے سب لوگ جو ہیں جو بچ گئے تھے وہ دوبارہ گئے اور گورنر ابید ہے کہ گورنر بنا جی اب تھا, جی جی تھا کہ یہی ہینڈل کر سکتا کیس مطلب نہیں واقف اچھا طرح ہینڈل کر سکتا تو عبید کی فکر سے تھا جی ایسا میرا بھائی ممکن نہیں آپ بھائی بات سمجھیے نا اب آج کے زمانے میں جب آپ میں بولوں کہ ٹیکنالوجی اتنی عام ہے فون کا کسی کو جو چاہے بولے یہاں بھی آپ بولے کہ اس ولایت میں یہ کام ہوا ہے اس انڈسٹری میں کام ہوا ہے مثال کے طور پہ اگر کسی ملک کے اندر ایک کسی ولایت کے اندر یہ کام ہو رہا ہے بول سکتے ہیں کہ جی وہاں کا جو وزیر اعظم ہے صدر ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے سب کچھ سن رہا ہے جانتا ہے سب کچھ وہ فون کے مزہ کر سکتا ہے اس بات کو ہاں لیکن ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں نشچ سطح کے اوپر کرپشن ہو رہی ہوتی ہے ہمارے ہاں ظلم کی انتہا ہو رہی ہوتی ہے ہم فون نہیں بولتے کہ بھئی اس ظلم کے سارے کے سارے ذمہ دار ہیں وہ مزید اعظم ہے یہ آج کل کے حالات میں بھی ایسے نہیں کرتے لوگ وہ لو کہتے ہیں بھئی اس خطے میں یہ کام ہوا لوگ کہتے ہیں جی اس صوبے میں یہ کام ہوا اس علاقے میں یہ کام ہوا ہے ہو سکتا ہے بڑی گورنمنٹ کو اس کے بارے میں اطلاع ہی نہ ہو یہ آج بھی ہم لوگ کہہ رہے ہیں جبکہ اتنا میڈیا کا دور ہے آپ سوچے اس وقت کہاں وہ شام اور کہاں وہ کوفا کا علاقہ کیا کیا ان کی دماغ محاورات ہوئی تھے کیا بحث ہوئی ہے اور, اور میں اس کے بعد آگے جگہ کروں گا جن قاضری کے نام جن باتیں جو گورنر تھے اجن ریاض سے پہلے آپ نے ان کا موقع بتایا ان کا موقف بتایا بالکل بالکل اس میں بات آئی تھی پوری انہوں نے ان کو نصیحت کری اور مدعا کیا لیکن اس کے بعد پھر ان کو ہٹا دیا گیا یعنی انہوں نے کہا کہ جب تک تم میرے اوپر حملہ نہیں میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا جو کرنا رہو جب یہ اشتراف عدید کے پاس پہنچی تب اس نے جو ہے وہ ابن زیاد کو بھیجا کہ جا کے ان کے شوق کے اوپر قابو پای. بالکل یہ بات میں نے کب ذکر کی تھی کہ رومان بشیر رضی اللہ عنہ صحابی تھے ان کا نرم گوشہ تھا اس لیے انہوں نے اس میں کچھ سخت موقع لیا ہی نہیں کوفہ کے بارے میں انہوں نے کہا میں تمہیں ڈرا رہا ہوں یہ جو تم کام کرنے جا رہے ہو اچھا کام نہیں ہے جب اسے دیکھا کہ اس طرح سے تو اگر نرم ووک لے گا وہاں کا جو والی ہے تو یہ تو معاملہ کغات کون آ جائیں گے تبھی اس نے کہا کہ نہیں بطل جات ست آدمی ہے یہ جا ان کو کنٹرول کر لے گا اور ایسے ہی واقعہ ہوا بہرحال ہم اس کے اوپر مزید تفصیل سے بات کریں گے دوبارہ سے تو بہرحال بات یہاں پہنچی ہے کہ کیا کہتے ہیں مجموعہ کے اندر قدیم رضی اللہ عنہم ارائے عزیز ام نے اکرم احمد سیار مدینہ اور جب حضرت حسین کے جو اہل و عیال ہیں اللہ راضی ہو جب وہ عزید المعاویہ کے پاس آئے اس نے ان کا اکرام کیا اور انہیں مدینہ کی طرف روانہ کرا یہ ابن فروغ الرحمہ اللہ جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار سو گیارہ مجمول فتاوت کے اندر اس کے علاوہ بھی اور سی باتیں ہیں اس کے بارے میں ابن کثیر ایک اور, بات کہتے ہیں کہتے ہیں اور جو میرا غالب گمان ہے تو معاف کر دیتا یہ ابن کثیر رحم اللہ اب و میں فرماتے ہیں. اسی طرح اب آتے ہیں ہم حضرت حسین کے قاتلوں کا انجام کیا ہوا اور اس میں کون کون شریک تھا دیکھیے اہل کوفہ ان کو ہم آخر بات کرتے ہیں سب سے پہلے عبید اللہ بن زیادہ ہر ایک کے رواجیں ہیں اس واقعے کو پڑھنے کے بعد کہ سب سے بڑا اس واقعے کے اندر احکام صادر کرنے والا اور جس کے پاس بڑی بڑی اتھارٹی تھی وہ یہ عبید اللہ بن زیاد ہی تھا عام اللہ عمایہ صحب اسی کی طرح کے بعد شبر بن ریجوشن کہ آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ شبر بن روشن جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھا صفین کے موقع پر شبر بند جوشن جو ہے یہ شیعہ آزاد کے میرے پاس حوالے موجود ہیں میں پڑھ کے سناؤں گا آپ کو جس میں ان کے علماء نے لکھا کہ یہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں سے تھا صفین کے موقع پر اور دیکھیے بعد میں جا کے کیا کیا اس نے اسی شخص نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا اور شہادت کے حکم دیے اور بلکہ کہ ان کو کسی بھی طریقے سے جو ہے روکا جائے اور خود قتل کرنے میں جا کے شریک ہوا اور لوگوں سے کہا کہ بھئی حملے کرو تیز کام کرو تو وہ کیا کر رہے اور یہ شخص سفین کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شیعان میں تصور کی جاتا تھا شبری بل جوشد یاد ٹھیک ہے اس نام کو اس کے بعد امر برساد وقاص دیکھیے میں نے ذکر کیا تھا آپ سے کہ امر برسات نبی وقاص جو ہے اس وقت جا رہا تھا رئی کی طرف دیلم قبیلے سے قتال کرنے کی چار ہزار لوگوں کو لے کر لیکن عبرت میں زیاد نے اسے دھمکی دی کہ تم ہر حال میں وہاں جاؤ اور ان کو روکو ان سے قتال کرو تو یہاں عمر بن بس بساد وقاص کے اوپر بھی یقیناً مرامت آئے گی کہ اس نے دنیاوی اخلاص کی وجہ سے دنیاوی دباؤ کی وجہ سے اس قدر گناہ کام کے لیے مفقت بھری حامی بھری اور بعد میں اس کی جیش کے افراد نے ہی حضرت حسین رضی اللہ علیہ پر حملہ کرنا شروع کیا اور جس سے ان کی شہادت ہوئی تو یہ عمر بسادی بس اقاط کی جو ہے اس کے اندر پورا پورا شریک ہے نہیں ساوی نہیں تھے صافی نہیں تھے بالکل صابی نہیں تھے سینان انس اس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ یہ شخص جو ہے وہ آپ کا سر تن سے جدا کرنے میں شریک تھا اب ان کے قاتمین کے انجام کے حوالے سے بھی محرم روایتیں موجود ہیں جس نے معلوم بتایا کہ یہ ولیمن اولیا اللہ کا قتل تھا اور تاریخ کا بہت بڑا ظلم تھا عبید بارے میں جس کے گھر میں آ کے آپ کو یاد ہوگا مختار بن عقیل نے جہاں پہ قیام کیا تھا مختار بن ابی اور عبید القافی جب سے پہلے وہ کوفا آیا نے جہاں پہ قیام کیا تھا اسی شخص نے بعد میں اس کی قوت بنی وہاں پر کوفا والوں کو تیار کیا اس نے اور عبید اللہ بن زیاد سے جا کے جو نے انتقام لیا اور اسے قتل کر دیا اور سورن ترویدی کے اندر جامع ترویدی کے اندر صحیح روایت ہے شخص البانی سے صحیح کہا ہے کہ جب اس کو وہاں اس کے اس کو اس کے جو سات لوگ مرے تھے ان کو رکھا, رکھا ہوا تھا اچانک سے لوگوں نے کہا جا ات جا ات جا, ات جا ات آگئی آگئی آگئی. تو دیکھا تو ایک سانپ جو ہے وہ وہاں پر آیا اور وہ عبید اللہ کے سر کے اندر چلا گیا اس کی ناک کے ذریعے اس کے سر میں گیا اور کچھ دیر بعد وہاں سے باہر نکلا اور لوگوں نے کہا کہ لوگوں کے سامنے یہ ہوا کہ وہ ایک سانپ جو ہے سر کے اندر داخل ہوا اور وہاں سے باہر نکلا یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے اس کا ایک برے خاتمے کی جو ہے دلیل وہ سوالوں کو دکھائی اور آخر میں جو ہوگا تو اللہ تعالی بہتر ہی جاتا اور یہ اسی کا یہ ہے بالکل جزاک اللہ میں <سلام> نے ذکر کیا پورا بات کے آغاز میں اسی سے نے آغاز کیا تھا اور آپ دیکھیے یہ اللہ تلا تعالیٰ نے اس کے ساتھ وہی عمل کیا جو اس نے احالت کے طور پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تھا ان کے چہرے کے ساتھ اس طرح اور اسی چہرے کے ساتھ دیکھیے کہ اس طرح کا وہ عمل ہوا اور یہ روایت جاوید تجیدی کے درز صحیح روایت ہے یہ بھی لکھا ہے بالکل یہ میں نے کام ہوا اور شمر کے ساتھ بھی جس طرح آپ بتا رہے ہیں لوگوں نے اجتماعی طور پہ جا کر اس کو پکڑا اور سے قتل کیا اور کچھ میں روایتوں یہ تک لکھا ہوا ہے میرے علم صحیح روایتیں کہ نہیں اس کو انہوں نے قتل کر کے پکایا کتوں کو دے دیا اور مزید سفایا کر دیا عمر برساد کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اسے بھی مختار بن عبید عبید, عبید نے بھی کسی دھوکے،, دھوکے کے ذریعے بلایا اور کوئی ان کے ساتھ پلاننگ کرنے کی کوشش کری اور بعد میں انہیں قتل کر دیا اور اس نے ان سب کو قتل کرنے کے بعد علی جین عبدی جو جینسین کے بیٹے تھے انہیں خط لکھا اور کہا کہ آج ہم نے آپ کے ساتھ جو ہوا برا سلوک ہوا تھا اس کا آپ لوگوں سے انتقام لے لیا اب آپ لوگ جب پورا واقعہ پڑھ چکے ہیں تو آپ بتائیے کہ ایک شخص جب آپ کو کہیں کہ بھائی میرے پاس آؤ ہم آپ کے ساتھ دینے کے تیار ہیں اور آپ فکر نہ کریں ہم جان مال سب کو قربان کر دیں گے آپ کا ساتھ دیں گے اور جب آپ وہاں پہنچیں تو وہ سب کے سب پلٹ جائیں اور کوئی ساتھ نسل دینے کے لیے نہیں آئے تو اصل قتل کا سبب بننے والے وہ لوگ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اب کامن سیسی بات کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ نہیں جناب ان کو زبردستی مجبور کیا نہیں اٹھارہ ہزار لوگ بارہ ہزار لوگ آپ لوگ کو بتایا تھا میں نے کل کے مسلم علاقے کے ساتھ چار ہزار لوگ محل کا محاصرہ کرنے کے لیے آئے جہاں پہ بدل میں زیاد تھا سب کے سب در سے اور خوف سے آگے سے لشکر آ رہا ہے وہ وہاں سے بھاگ لیے تو سب سے بڑے جو ہیں اس کے موجد اس کے سبب جو بنے ہیں وہ اہل کوفہ بنے ہیں اس کے بارے میں آپ تفصیل سے اب بات سنیے سب سے پہلی بات آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں مختصرا مختصر علی رضی اللہ بھی اہل قبا سے شکوا کرتے رہے تھے انہیں ان کی اطار پسند نہیں آئی تھی اسی طرح حضرت حسین بن علی کے بارے پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے بھی ان کی بڑی مذمت کری کیونکہ وہ مستقبل چاہتے تھے کہ وہ فتنہ ہو اور وہ کسی بھی طریقے سے حضرت معاویہ سے سُنا نہ کریں تو یہ اہل پپا کا مزاج اس طرح چلا آ رہا تھا اب دیکھیے حضرت حسین ندی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو ان لوگوں نے جمع کرنا شروع کیا سب سے پہلے حضرت حسین ندی اللہ ان کے پاس جب یہ لوگ آئے تو آپ نے مجھے کہا کہ تم لوگوں کو یاد نہیں کہ تم لوگوں نے مجھے کس طرح کتابت کی کیا تم لوگ بھول گئے ہو اپنی کتابت دیکھیے حضرت حسین کہتے ہیں اب تم لوگ وہ بات کر رہے ہو کیونکہ اس کے برخلاف ہے جو تم لوگوں نے مجھے کتابت کے ذریعے لکھا تھا وہی علیہ رسول ان شرف کو مَا مَا رسکر کہ پتا نہیں کہ آپ یہ کون سی کتابوں کی بات کر رہے ہیں کون سے خطوں کی بات کر رہے ہیں آگے سنیے پھر انہوں نے کہا یا سما کا یہ غلام تھا جاؤ وہ جو بڑے بڑے سدوک حمل ساتھ لے کر آئے ہوئے ہیں ان کی خط و کتابوں کے حوالے سے وہ لے کر آؤ اور جب لائے تو وہ انہوں نے پھیلا دیے اور دکھایا ان کو اب آپ بولیں گے یہ جی، تو آپ اپنی سنی کتابوں کی بات کر رہے ہیں نہیں ان اس موقع پر میں ساری کتابوں کو جو نام لوں گا وہ سبشیا کتابیں ہیں جنہوں نے خود ہی اقرار کیا کہ کی یہ ہمارے ہی بڑو ہمارے ہی اہل قبا کے لوگوں کا کیا درا ہے نوٹ کہتے رہیے آپ باتیں جو کام کی بات ہم کو الارشاد للمفید المفی اشیا نے بہت بڑے محقق عالم ہیں الارشاد میں انہوں نے یہ لکھا کہ حضرت حسین نے کتابیں دکھائی خاص دکھایا کہ تم لوگ تو یہ لکھتے رہے ہو تو انہوں نے کہا نہیں ہم پتا نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں ایک صفحہ نمبر دو سو چودہ کتاب ہے ال اسی طرح حضف حسین کہتے ہیں کیا تم لوگوں نے مجھے یہ نہیں لکھا کہ اب جناب پھلوں کے پکڑنے کا وقت آ چکا ہے آپ وہ انما تقدموا على جند مجند اپ ایسے لوگوں کی طرف ارہے ہیں جو لشکر ہیں تیار ہیں ہر چیز سے لیس ہیں تب بلغ لكم ايتھا الجماعه طب نے کہا کہ تم بڑی بربادی ہو اے لوگوں حين استسفتمونا ولي حين جل تم نے ہم کو پکارا بڑے ہی شوق کے ساتھ فاصلحناكم موجفين ہم بھی بڑے شوق کے ساتھ تمہاری طرف اگئے فشهدتم علينا سيفا كان في ايدينا تم نے پھر اس کے بعد کیا کیا ہمارے اوپر ہی تلواریں اپنی چلانا شروع دی اور اور ہو بربادی ہو اس امت کے تواقید کے لیے یہ ہے کتاب الحتجاج رسی کی صفح تین سو اسی طرح حضرت حسین نے ان لوگوں کو بد دعا دی اور کیا کہا اس نوٹ کیجیے دعا کو کہا اللہ اگر انہیں زندہ رکھا ایک وقت تک کے لیے تو ان کے اندر ڈال دینا وہ جم ترا اور ان کو مختلف طریقوں کو پیروی کرنے والا بنا دینا یعنی کہ ان کے آپس میں انتشار اور اختراق ہی رہے کبھی ایک رائے پہ جمع نہ ہو ولا تر دل ولابا کوئی بھی والی ان سے راضی مت کرنا کوئی بھی شخص ان کے آبد سے راضی نہ ہو کیوں اب جو رختار ہے سرونا کیونکہ بے انہوں نے ہمیں بلایا تھا تاکہ ہماری نسرت کر سکے ثم عدو علینا فقت کرنا شروع کر دیا ہمارے اوپر اچھائی کرنا شروع کر دی اور انہوں نے ہمیں قتل کیا اور انہوں نے ہمیں قتل کیا نسرت نے نے کرنے کے لیے انہی نے ہمیں قتل کیا یہ کون کہہ رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ کہ کتاب کا نام نوٹ کر لیجئے الارشاد مفین پہلے بھی ذکر ہوا صفحہ نمبر ٹو اس میں یہ لکھا کہ حضرت حسین نے ان کو کہا تم بلایا ہمیں اور اس کے بعد تم لوگوں نے ہی ہمیں قتل کیا اچھا بعد خالی یہ حضرت حسین کیا اے میں اللہ کو, اللہ کو گاہ کہتا ہوں یہ بات پوچھتا ہوں تم سے کیا تم جانتے ہو کہ تم نے ہی میرے والد کی طرف خط و کتابت کی تھی اور پھر تم نے انہیں دھوکہ دیا آئی تم ل اور تم نے کہا کہ ہم نے عہد بھی کیا اور میسا بھی دیا اور بیعت بھی کری ان کے ہاتھ پر اور پھر تم نے ان کا قتال کیا وہ اور تم نے ان کو رسوا کیا تب بلقم لما قدم تم بربادی ہو تم پر جو چیز تم لوگوں نے اپنے لیے تیار کر لی وہ سو عطل رائے کی بھی برائی ہے فکر ہے جو سوچ ہے اس کی بھی برائی ہو الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ وسلم اگر تم سے یہ بات کہیں گے تو تم کس نظر سے ان کو دیکھو گے جب تم سے وہ کہیں گے قتل تم احترطی تم نے میری اولاد کو قتل کر دیا وہ انتہا تم حرمتی اور تم نے میری قربت کو بحمال کر دیا فلس تم لو میری تم میری امت میں سے نہیں ہو یہ علیدین جو کہ حسین کے بیٹے ہیں اس مارکی کے اندر موجود تھے وہ اہل پفا وہ کہہ رہے دیکھیے اچھا اس کا حوالہ کیا ہے الحتجاج رسی وہی میں ذکر کیا جلد نمبر دو صفحہ نمبر بتیس اور اس کے میرے پاس دس حوالے لکھے ہیں شیو کی کتابوں کے عباس اور ان کی کتاب کتابیں منتح العمال ایک سفا نمبر پانچ سو بہتر اور آج کل کے معاصر ان کا عالم حسین قرآنی اپنی کتاب میں لکھتا ہے رحاب کربالا کے نام سے کتاب ہے صفحہ نمبر ون ایٹی تھری یہ جو حضرت حسین کا جو علی حسین کا خطبہ جو ہے جو اس موقع پہ انہوں نے دیا بے شمار ان کے ادابیوں نے لکھا ہے اچھا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹیوں میں کا سو بیوہ موجود تھیں انہوں نے کیا کہا یا اهل کوفہ دی سوءتل لكم اے اہل کوفہ بربادی ہو تمہاری برائی ہو تمہاری ما لكم قتلتم حسینا وقتلتمو کیا ہوا تمہیں کہ تم نے حسین کو رسوا کیا اور انہیں قتل کر دیا و انتحتم امواله وارثتمو اور ان کا مال کہ تم نے قبضہ کیا اور اس کو اپنی ورثہ سمجھ لیا و سبیتم نساءه اور ان کی جو ان کی جو خواتین ہیں انہیں اپنی لوٹری سمجھ لیا وہ نہ کب تم فتح بن لم مسوخ کربادی ہو تمہاری ہلاکت ہو تمہاری ایو دوا دہاز تم وہ حمل تم وہ آئیے دعا سبق تمہارا پورے اس طریقے سے انہوں ان کو مذمت کر مختلف باتیں کرتے اور یہ کہا ہے کتاب بخت الحسین مکرم کی اور کتاب بخت الحسین مرتدہ ایات کی اور الملحوف صفا نمبر نائنٹی ون شفا کتابوں کے میرا حوالے جو بھائی یہ کتاب لیں گے ان کو اس کے سب حوالے کا نام اچھی طرح مل جائے گا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ کی بیٹی زیادہ ماں موجود تھی انہوں نے کیا کہا ان کو جب وہ وہاں سے گزر رہے تھے کوفہ کی گلیوں سے ان کو لے کے جایا جا رہا تھا کہ اب جات کی محفل دربار میں آئیے یہ واقعہ ہوا دربار کے اوپر سے تھوڑا دور فاصلے پر تھا جب ان کو وہاں سے کوفہ لے کے گیا تو وہاں کی عورتوں نے جو ہے وہ رونا شروع کر دیا ان کو دیکھ کر کہ کس طریقے سے یہ آ رہے ہیں یہاں پر تو حضرت زینب رضی اللہ رضی اللہ علیہ کیا کہتی ہے اہل خاموش جو اے اہل و تو کی نا نسا تمہارے مرد ہمارا قطال کرتے ہیں اور تمہاری عورتیں ہم پہ روتے ہیں تمہارے مردوں نے ہمارا قطال کیا اور تمہاری عورتیں ہم پہ رو رہی ہیں فلاح کی و یوم ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا اللہ تباہ و تعالیٰ ہوا قیامت کے نن یہ عباس نے اپنی کتاب نفس المحموم صفح نمبر تین سو پینسٹھ کے اندر ذکر کیا اور تدلب و زہرا نمبر دو سو چونسٹھ میں یہ قزمینی نے ذکر کی یہ روایت کی جینب بختاری یہ بھی موجود تھی اس دن حضر حضرت حسین کی بہن موجود تھی انہوں نے یہ اہل قوا کی عورتوں کو کہا خاموش لو تم وہ بولنے کا حق حاصل نہیں ہے تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا اور تم آگے ہم پہ جو ہے وہ روتے ہو اس کے بارے میں پاس بہت سارے ان کے معاصر مولوی حسین قورانی جواد محدثی مصدع متحری کادم الحسائی النجفی یہ آج کل کے ان کا مولوی ہے محسن امین محسن امین کی بہت متدر کتاب ہے الشیعہ وہ کیا کہتا ہے غور سے اس کا قول دیکھیے تم ابا الحسین الف عروبی پھر بیعت کی اہل عراق میں سے بیس ہزار لوگوں نے بیس ہزار لوگوں نے بیت کری اور پھر غداری کر گئے حضرت حسین کے ساتھ یہ سر جی آپ بولیں گے جی ان کا بعد ہوگا کہ اہل کوفہ وہ لوگ جو قتال کرنے کے لیے آئے وہ دشمن تھے پہلے سے نہیں ان کے بارے میں بات ہوئی جنہوں نے بیعت کی تھی اس کے بعد بیعت کی حضرت حسین کو اہل عراق میں سے بیس ہزار لوگوں نے اور غداری کر دیا اس کے بعد وہ خراج آلے اور انہوں نے اس میں خروج کیا قتل جبکہ ان کے گر گردن میں اس کی بیعت آ چکی تھی اس کے بعد انہوں نے ان کو قتل کر دیا یہ محسن امین کی کتاب ہے اعیان الشیاہ جن نمبر ایک صفحہ نمبر چھبیس جس میں اس نے سراحل کے ساتھ کہا کہ بیس ہزار لوگوں نے بیت کری تھی اور پھر انہوں نے ہی جا کر انہیں جو ہے قتل کر دیا مختلف اس کے پر میں بتایا آپ کو کہ بہت زیادہ تفصیل کی بات ہو سکتی ہے اور میرے پاس اس کے بڑے زیادہ حوالے موجود ہیں کیونکہ ہم لوگ ان اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں تو معلوم ہو گیا تفصیل کے ساتھ کہ اس عمل میں کون کون لوگ شریک تھے ہم نے سب کا ذکر کیا جو جو ان کے اسباب بنے قتل کے معاملے کے اندر اچھا اب یہاں پہ کچھ علماء کرام نے یزید کو بھی کہیں نہ کہیں مورد الزام ٹھہرایا ہے بھائی کی بات کی طرح باتا ہوں اور انہوں نے کیا دلیل دی الزام کی انہوں نے کہا کہ عبید اللہ بن زیاد کو یزید نے برا بھرا تو کہہ دیا لیکن عبید اللہ بن عید کا غور سمجھی بھائی ایر کا غور سمجھی بھائی انہوں نے کہا کہ عبید اللہ بن زیاد کو یزید نے برا بھرا تو کہہ دیا اسے کہا کہ اللہ کی زبان اس کے اوپر یہ کام اس نے کیوں کیا یہ عمل کو نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اس نے اس ان کو کوئی یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوئی سزا نہیں دی کوئی اس نے نہیں لیا حضرت حسین کے قاتل کا کوئی قصاص وغیرہ نہیں لیا تو کہتے ہیں یہاں گویا کہ وہ بھی اس قتل پر راضی تھا تبھی اس نے کوئی قصاص کوئی انتقام نہیں لیا سوال سنگا گیا آپ لوگ کو سوال سوال اچھا اب پہلی بات یہ ہے کہ قتل پر راضی ہونا یہ صرف اس بات سے کافی نہیں ہے کہ اس نے اس کا انتقام نہیں لیا تو گویا وہ اس قتل پر راضی تھا اگر وہ قتل پر راضی ہوتا تو وہ لانت کے اور برائی کے اور یہ سب الفاظ نہ کہتا خاموشی ہو رہا مسئلے کے اوپر خاموشی سے میں معاملہ دیکھتا رہتا لیکن جب اس نے لانت کری ہے اس نے اس کو برا بھلا کہا ہے اس نے کہا کہ اے ناک میں تم سے اس سے بغیر ہی راضی تھا تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ پہلی بات وہ قتل پہ راضی تو نہیں تھا بات کلیئر ہے انشاءاللہ دوسری بات آپ بتائیے مجھے اگر تو خالی مجرم کو پھانسی نہ دینے میں انسان پورا کا پورا مسبب کہرائے گا تو اس طرح تو میں کہہ سکتا ہوں آپ سے اور لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت علی بنبی کعال رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت بڑا واقعہ ہوا حضرت عثمان غلی رضی اللہ کی شہادت کا آ سب جانتے ہیں کہ جو جنگ جمل ہوئی اور حضرت معاوی رضی اللہ عنہ جو اختلاف ہوا وہ تھا ہی اسی نکتے کے اوپر کہ آپ نے حضرت عثمان غلی کے قاتلین کو ہمارے حوالے نہیں کیا آپ نے حضرت عثمان کے قاتلین کو صدا نہیں دی ع کیا کہتے تھے اس وقت کہ اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ جمع ہو جائے بعد بھی جا کر ہم ان قاترین کو تلاش کر کے ختم کریں گے لیکن انہوں نے اس وقت انہیں سزا نہیں دی تو کیا ناوزہ ناظب ناوز باللہ کوئی مسلمان ایسا ہے جو کہتا ہے کہ جی سزا نہیں دی اس کا مطلب یہ کہ ہمت عالی راضی تھے اس قتل کے اوپر بات سمجھیے نا ہے کہ نہیں بات بھائی سزا کیوں نہیں دی کیونکہ آپ سوچیے کہ وہ لوگ فٹنے والے لوگ تھے سارے کے سارے ان کو سزا ملنی تھی آگے سے اور جہاں جہاں سے وہ آ رہے تھے مصر بسرا کنواں سے نکل کے لوگ خوارجی لوگ آئے تھے وہاں سارے مزید قسم کے انتشار اور پتنے شروع ہو سکتے تھے تو مسلمانوں کی اجتماعی کی مسئلے ہٹتی ہیں اب آپ آئیے بدلوزات کے اوپر ہم نے اس کا گرانہ کردار سب کچھ بیان کیا دور دور تک الحمد للہ ہمیں کوئی ہمدردی نہیں اس سے لیکن آپ سوچیے ذرا کہ جو کہتے ہیں کے قریب تھے جو دوسری طرف بید اللہ زیاد جو کہ کوفہ کا اور بسرہ کا والی رہ چکا تھا اس کی ساری فوج جو تھی وہ عبداللہ میں زیاد کے انڈر تھی آپ بتائیے کہ اگر کوفہ بسرہ کے بڑے والی کو وہاں پہ قتل کر دیا جائے تو آپ کے خیال میں کوفہ بسرہ کے حالات بالکل سازگار رہیں گے وہاں پر فتنے وہاں پر اختلافات کی فضا قائم نہیں ہوگی اکیلا نہیں تھا وہ اس کی فوج ساتھ مل گئی تھی چار ہزار پہلے پہنچ چکے تنیوی کے ساتھ ہزار خلاف تھا کہ وہ کیا کرنے آ رہے ہیں آپ کے خیال رہی پانچ ہزار کے پانچ ہزار لوگ الحمد للہ الحمد للہ کہ ختم پانچ ہزار لوگوں سے اور خطرہ ہوتا کہ ایک اور کتنا کھڑا ہو جائے گا تو اس میں بحرال میں نے کہا کہ کچھ علماء کرام نے اس کو بھی مورد الزام ٹھہرایا ہے اس کے بقدر کہ اس کو چاہیے تھا کہ ان کے قادرین سے انتقام لے دوسرے علماء نے کہا کہ ہاں اس کے دور میں یہ واقعہ ہوا ہے امام زہبی ابن تینگ نے مداح سے لکھا کہ اس کے دور کے برے کاموں میں ذکر کیا ہے کہ اس کے دور میں یہ واقعہ ہوا ہے اور ابن تینگی رحمہ اللہ نے کے سامنے ہوں کہتے ہیں ابن طیب الرحم اللہ فتح میں وجرت فی ہی عمارت ہی امور عویمہ اور عزیز کی خلافت کے اندر دور حکومت کے اندر بڑے بڑے کام ہوئے مختل الحسین رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک کیا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت آگے سنی وحو علم یا عمر بے قتل حسین ولافرح بے قتل جبکہ اس نے حضرت حسین کے قتل کا حکم نہیں دیا نہ ہی وہ اس قتل سے خوش ہوا اور وی عنہ انه لعن ابن زياد علاقته اور سے مروی ہے کہ اس نے ابن زیاد کو لعنت دی ان کو قتل کرنے کے اوپر اور کہا کہ میں اہل عراق سے جو ہے اس اس اول کے بغاوی خوش تھا لم يظہر ہی لیکن وہ لم یظهر منه انکار قطی و الانتصار له یعنی اس کے باوجود اس نے جو قتل کرنے والے کی بڑی زیادہ مذمت نہیں کی اور اس پہ بڑا غم کا اظہار نہیں کیا اور کوئی اس کا انتقام نہیں لیا جبکہ یہ چیز اس کے اوپر لازم تھی تو کہا کہتے ہیں اہل الحق تو اہل حق نے اس کی بلاوت کرنا شروع کر دی کہ اس کو جو کام کرنا چاہیے تھا اس نے وہ کام نہیں کرا اور یہ واجب کام چھوڑ دیا کہ حسین کا انتقام نہیں لیا اس کے علاوہ مباف اللہ امول اخراج کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں تو دیکھیے ابرتم الرحمۃ اللہ نے مزاح سے موقع ذکر کر دیا کہ اس کو شامل نہیں تھا اس نے بھی کری اس کی لیکن جو حق تھا اس واقعے کا کہ ان کا انتقام لے یہ عمل اس نے نہیں کیا اور یہ عزیب الماعے کی غلطیوں میں شمار کیا ہے اہل حق نے مجموع فتوا جل نمبر تین صفحہ نمبر چار سو دس مجموع فتوا جل نمبر تین صفحہ نمبر چار سو دس تو انشاءاللہ اللہ علیہ یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی ان شاء اللہ یہاں ہوگی کہ عزیبی معاویہ کا کیا دخل ہے اس معاملے کے اندر عزیت مواضیہ کے اور جو کردار ہے اس کے بارے میں سب سے آخر بات کروں اور جو ان کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں جو مشہور ہیں اس کے بارے میں آخر میں اشار دوں گا ابھی ہم اسی مسئلے کے اوپر آگے بڑھتے ہیں مزید حضرت حسین رضی اللہ علیہ کا سر وبارک اس کا بھی بڑا اہم واقعہ جانتے ہیں کہ افسوس کے ساتھ ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں خاص طور پہ اور بھی عالم عرب کے اندر بہت جگہوں کے اوپر قبروں کا بزنس بہت عام ہے قبروں کے اوپر بزنس چلانا بہت عام چیز ہے ٹھیک ہے نا ابھی ہم انڈیا پاکستان میں جا کے کوئی ایک گاؤں دیہات میں بولتے ہیں جی یہ فلاس حافظ قبر نکلی ہے ماشاءاللہ جناب دو سال کے اندر آپ کروپٹی بن جائیں آپ کوئی کر نہ کام میں بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھیے اس قسم کی بدتوں سے اور الحمدللہ یہاں بھی صرف اور صرف دنیا کے اندر اگر کوئی شخص اس قبروں کی بدتوں کے اوپر اور قبروں کے اوپر جو تجارت چل رہی ہے ان کے اوپر اور سلف کا مرح جو بیان کرنے میں صرف اور صرف صلفی حضرات اور آل و حدیث ہیں اس کے اوپر کوئی چیلنج کے ساتھ کسی بھی فرقے کا بندہ نہیں دکھا سکتا جو اس بارے میں کھل کے گفتگو کرتا ہو کتنے سال ایسے ہیں جو بولتے ہیں جی ہم وہاں نہیں جاتے ہمارا اس پہ اعتقاد نہیں ہے لیکن اس کے پر انکار کبھی نہیں کریں گے ہاں اس کے لیے لیکچرز کبھی نہیں دیں گے اس کی مذمت کے اندر بیان کبھی نہیں دیں گے بولیں گے جی لوگ اس طرح ٹوٹ جاتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کرنی چاہیے کتنے افسوس کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں جنید جمشید نہیں نایا میں جو حرکت کی ہے آپ کے علم میں آئی ہوں جی دیکھیے ذرا پھر دیکھیے اور پھر طالب جمیل بھی جا کے جا کر ہاں کہتا یہ اس کے بعد لیٹسٹ ایسی تصاویر کا نتیجہ ہے دیکھیے محترم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اس امت کا کوئی ہمدرد ہو سکتا ہے یقیناً نہیں ہو سکتا صحیح بخاری اٹھائیے مسلم اٹھائیے پیائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبروں کے اوپر جو مزارات تعمیر ہوتے ہیں اور مسجدیں بنتی ہیں سجدے گا، سجدہ گاہ بنتی ہیں ان کے بارے میں کیا کہا میرے محترم آخری وقت میں آپ کہہ رہے ہیں لعنت اللہ و اوپر اتخذو مبور مساجدہ, ایک اور میں مساجدہ کہ یہ اپنے کرام اور کے نام اور قبروں کو مسجد بنا لیا کرتے تھے اور راوی کہتے ہیں کہتے ہیں جو حماسانہ ادھر آ رہے ہیں کہ امت کے لوگ اللہ کے نبی کی امت کے لوگ یہ کام کرنا نہ شروع کر دیں اس عمل پہ اللہ کے نبی کی لانت ہوئی ہے لانت اللہ اللہ کی لانت ہے اس عمل کے اوپر یہود و نسارہ اللہ کی لانت کے مرتخب ہوئے اس کام کے اوپر آج کہتے ہیں چھوٹی باتیں ہیں اس کے بارے میں بات نہ کی جائے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں کیونکہ نیک سالین کا ربطہ مقام کی بہت زیادہ ہے بھائی کس نے کہا ہے کہ آپ نیک سالین کے کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ وہ نیک سالین اللہ اللہ جو تھے انہوں نے اس کی دعوت کبھی نہیں دی یہ تو بعد میں گدی نشی اور جناب متولی اور فلا فلا بجلی شروع کر چکے ہیں کچھ کہہ سکتے لالت یہودی بن نسارا مثار کا جی شخص جو دوست اس کا صحیح معنی بتائیں گے ابھی انعام پائیں گے ہاں یہ بھی اچھے سوال ہوتے ہیں لالتوں نے کیا معنی سجدا کا بنانے کا یہ بتانا نا صحیح مانا ابھی تک صحیح جواب نہیں آیا ہاں جی یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں اس کا صحیح معنی ہمیں پتا نہیں ہے جی وہ بھائی نہیں جی آپ کو تو آنا چاہیے میں بتا بتا کے تھک گیا ہوں افسوس ہے اللہ کے بندوں پانچ سال سے میں تھک گیا ہوں آپ کو بتا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ انہوں نے عبادت اللہ کی کرنی ہوتی تھی مگر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اپنے نبیوں کی قبروں کے پاس جاتے تھے یہ ہے اسے مسجد بنانا اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ ہمیں یہ خوف پیدا ہو گیا تو ہم نے آپ کی قبر تک رسائی کا دروازہ بند کر دیا یہ ہے ان کی قبروں کو اس لیے اے کتاب تبسر میں شیخ البانی نے جو تین معنے بیان کیے ہیں ایک مسجد بنانا جو آپ بتا رہے ہیں ایک قبلہ بنانا جو آپ دوست بتا رہے ہیں شیخ ابانی کہتے ہیں کہ یہ دونوں معنی صحابہ کے ہاں نہیں ہو سکتے البتہ تیسرا معنی وہ کہتے ہیں کہ جس کی توقع تھی کہ صحابہ کے بعد کوئی اس طرح کار دے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آپ کی قبر کے پاس جائے تو انہوں نے رسائی کا جواب یہ ہے مسجد بنانا یہ بات یاد رکھی ہاں جی جس جگہ نماز پڑھی جائے وہ جگہ مسجد بن جاتی ہے اس کی دلیل وہی حدیث ہے کہ نویل صاحب نے فرمایا کہ میرے لیے ساری زمین اللہ نے مسجد بنا دی جس جگہ نماز پڑھی جائے وہ مسجد بن جاتی ہے نمبر ایک اور جس جگہ نماز کا قصد کیا جائے وہ بالاولا مسجد ہے یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب تبصر میں اس مسئلے کو واضح کیا اور اس معنی کو آپ یاد اس لیے کسی کو انعام نہیں ملے گا آپ سب فیل ہو گیا ہم کو دے دیا جی جی شراب الفل یہ معنی یاد رکھیے ہمیشہ یہ مسجدیں بعد میں آتی ہیں یہ قبلے مار میں آتے ہیں پہلے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے چلے کرنے کے لیے مراقبے کرنے کے لیے مکاشفے کرنے کے لیے دو منٹ ان کی قبروں پہ جانا ہی یہ انہیں مسجد بنانا ہے یہ تیسرا مانا ہے جس کا دروازہ کاٹنے کے لیے فرماتی ہے کہ اللہ قبر ہو گئی خوشی ہے مسجدہ کیا آپ کا یہ پوچھنا لیکن آج کے بعد یاد رکھیے گا اس آئندہ میں پوچھوں گا ذرا بڑے بات پانچ میں ہو جائے پھر اس کے آپ لوگ پانچ منٹ بیٹھیے ٹائم ہے جی آپ کچھ کیا چاہتا سوال آپ سے سوال چلتا ہے یہ کافی طویل جواب ہے اس کا کتاب کہاں ہے کافی طویل جواب ہے جی یہ دیکھیے ہمارے شیخ انہوں نے اسی مسئلے میں پوری کتاب لکھی اس کے شیخ وسمی نے ساتھ جواب دیے ہیں آپ مجھے باتیں ملے میں آپ کو بتاؤں ابھی میں اور نہ نکل سکتے اچھا ساتھ سات جواب دیے ہیں انہوں نے اپنی کتاب تو شرح کے اندر اس کے <سؤال> کہ وہ مسجد میں نہیں بنی تھی اور بعد میں داخل کی گئی ہے نہ ہی قبر مسجد میں تھی نہ ہی مسجد قبر کے اندر تھی جو جو احادیث میں بنایا ہے وہ سب کیفیت وہاں پہ نہیں تھی اور اس کی تین چوک چوکا جواب خیر بہت لمبے جوابات ہیں اس کے ان شاء اللہ میں سے بعد میں بات جی جی جی انشاءاللہ سے بات کر اچھا اب ہمارا سوال کا کیا سوال تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ کا سر مبارک کہاں دفن کیا گیا اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں تو ایک بات یہ ہے کہ جو شیعہ داد کہتے ہیں عام طور پہ کہ وہ میدان کربلا کے اندر ہی دفن کر دیا گیا یہ شیعہ کی مشہور روایت ہے اس کے علاوہ دوسری روایت ہے کہ عجیت کے پاس لے کے آیا گیا آپ کا سر اور پھر شام میں دفن ہوا شام کے علاقے میں جہاں پہ ایجیت کا قصر تھا بہن تھا وہیں پہ دفن ہوا ابن کثیر رحم اللہ کہتے ہیں کہ اس باتی کوئی دلیل نہیں ہے یہ بات بائیں کی جاتی ہے لیکن اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ وہیں پہ دفن ہو گیا ہاں کے پاس آپ کا سر لے کے آیا گیا یہ بات ثابت ہے ان کے اہل و عیال کے ساتھ اتنا بھی یہ چائے وغیرہ آپ بات نکلنے ہاں کلاس کا ماحول رکھیے دس منٹ دس منٹ دیجیے بس منٹ ان شاء کو موقع مل جائے یہ مسئلہ ختم کرتے پھر آپ لوگ ان شاء اچھا دوسری روایت کیا ہے کہ شام میں ہی دفن ہوا تیسری روایت کیا ہے کہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ مدینہ منورہ لے کے گیا اور بقی الغرکت جو مدینہ منورت قبلستان ہے وہاں پر دفن ہوا ابن طیب الرحمہ کہتے ہیں وہ علیہ اکثر الہل سندنا اکثر اہل سنت علماء کا اسی پر یا اکثر اہل سنت علماء کی یہی رائے ہے وہ ہیں ابن طیب الرحمہ اللہ کہ وہ مدینہ منورہ کے اہل ویال کے ساتھ ہی دوبارہ بھجوا دیا گیا اور وہ پھر بقی الغرکت میں ہی دفن ہوئے ایک اور چوتھی روایت کیا ہے کہ وہ قاہرہ میں دفعہ ہے مصر کے اندر یہ تو جسے کہتے ہیں ہمارے یہاں بہت دور کی لے کر آئے اور یہ اس میں کیا لکھی کہانی انہوں نے کہانی پڑھنے کا بہت شوق کو کہ جناب وہ بنو بیہ جو ہے وہ سر کو لے کے جا رہے تھے وہاں سے اچار سے وہ اڑ گیا سر یہ کتاب لکھے ہوا اچار سے وہ اڑ گیا اور وہ مصر کے اندر آ گیا بس کسی طریقے سے بنو بیہ جو ہے نا اسے سے بن جائے سر سے تو سر جو ہے اڑ گیا کہاں اڑا کیسے ہوا کچھ نے کہا نہیں جی یہ ایک خواب میں نظر آیا تھا کہ ان کی قبل یہاں کے سر جو ان کا وہ مصر کے اندر ہے ابڑے تعمیر رہا کہتے ہیں بس لیپ ٹاپ میں لے کے آیا تھا ہاں وقفہ دیں گے پھر آپ لوگ کاٹیں گے یہاں پر میں آپ کو اس میں کچھ دکھاؤں گا بجٹ میں چیزیں آج اور چیزیں میں لے کر آپ کے لیے ان خیر تو اس کے بارے میں بے تیمر کہتے ہیں کہ جو مصر کی کور ہے وہ تین سو سال کے بعد مشہور ہوئی ہاں پہ سب دفن ہے میں نے کہا نا آپ کو بزنس شروع کرنے کا طریقہ اچھا ہے تین سو سال بعد جب شروع ہو سکتی ہے تو چودہ سو سال بعد شروع ہو سکتی ہے بھائی ایسا بہت سا مسئلہ ہے اس لیے وہ بالکل ہی بے مقدار بات ہے کوئی صحیح بات نہیں ہے تو صحیح ترین روایت اس بارے میں کیا ہے کہ وہ جو ہے لے کے آئے گئے مہینہ منا وہاں پہ دفن آج جو قبریں حضرت حسین رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ منسوب ہوں گے وہ دنیا میں چھ سات جگہیں ہیں ترکیا کے اندر ایک خبر موجود ہے افغانستان کے اندر میں سناؤں مزار شریف مزار شریف جو شہر ہے اس کے بارے میں اس کو مزار شریف کہتے ہیں اس لیے کہ ان کا عقیدہ کے علی رضی اللہ وہاں مضمون ہے اور وہاں پہ ہزاروں لاکھوں ان کی شیعہ جو ہے جا کے حج کرتے ہیں بقا ہفایت کرتے ہیں وہاں پہ جا اسی طرح ایران کے اندر بنے ہوئے ہیں بہت سے مقامات ایسے پاکستان کے دیکھ مقام کیا بنا ہوا ہے اور کچھ نہیں ملا نا کچھ نہیں ملا اگر چلو جسے نہیں وہ کے ہمارے سندھ کے اندر مزہ نہیں کر رہا آپ سے آپ سیون میں جائیے سیون شہر ہے سندھ کا علاقہ میں وہاں پہ گیا ہوا ہوں بازار بھی نہیں گیا شہر میں گیا ہوا ہوں تو وہاں پہ ویڈیو موجود ہے ایک جگہ پہ انہوں نے زمین میں تھوڑا سا ایسا دسایا ہوا ہے کہ حضرت ہلی کے گھوڑے یہاں تک پہنچے تھے کچھ نہیں ملا رہا سنو جی گھوڑا مل گیا تو اس کو وہاں پہ لوگ چوبتے ہیں اور صاحب بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں وہاں پہ چومنے کے لیے گھوڑے کے نشان ہے और आप हैरान होंगे कि इंडिया के हवाले से ही पाकिस्तान के अंदर भी कुछ तो नेक सवाली खबरें होती है ना क्योंकि असल जहां पर दफन किया जाते हैं वो लोग कुछ होता है क्योंकि उनकी यादगार बना दी जाती है कि भाई एक जैसे कहते हैं डमी के दौर पर بھائی یہ ان کی یادگار جگہ خاص کر دی گئی ہے وہاں آ کے بھی آپ کی برادیں پوری ہو سکتی ہیں آپ بس چندہ دیجئے اور سارے کام کروا لیجئے جی. تو میرے مطلب اس یہ مختلف جو باتیں میں بیان کری حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خبر کے حوالے سے ان کے سروبار کے حوالے سے اس سارا کا سارا بزنس ہے میں نے اپنی آنکھوں سے تصویریں دیکھی ہوئی میرا نیٹ پہ موجود بھی ہی ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اور یہ جو اور جو کچھ ایما کہتے ہیں اپنے ان کی ایران کی جو خبریں ہیں ایران کے اندر اتنے بڑے بڑے بیگ ہیں جو کہ پیسوں سے بھرے ہوئے ہیں اور آٹھ دس لوگ کے سے ہوئے بڑے بڑے یہ کام کرنا ہو تو اللہ کی قسم سب سے بڑا انکم سعودی گورنمنٹ کا یہی ہے اولیا کو چھوڑو یہاں پہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ سے قبر نہیں اگر ہم بکسا رکھتے سعودی گورنمنٹ ایک اب دیکھیے گا ہر روز بھرے گا وہ بھائی اور آپ یہ سمجھے کہ وہ پانچ ریال صحیح کا پانچ ریال سے پندرہ ریال سے نہیں بھرے گا بھائی وہ اس میں سونے کے بسکٹ آئیں گے ابھی ہمارے جو ساتھی وہاں کام کر چکے ہیں وہ کہتے ہیں جب عورتوں کی زیارت کھلتی ہے تو بہت مرتبہ وہاں سے اوپر سے سونے کے بسکٹ آئیں ہیں آپ اڑتے ہوئے وہ عورت نے وہاں نماز پڑھنے کی جگہ سے پھینکے چلو جی سونے کا بسکٹ اپنا جو ہے میں کمرے کی نظر کر دوں اور ابھی ہم لوگ وہاں پہ ہماری ڈیوٹی رہتی ہے ہمارے آفس جو ہے کتنا بڑا بقسہ بڑا, بڑا بڑا ہے پیسوں کا پتہ نہیں ہوں کس کو پیسے بھیجے بھائی وہاں تو الحمد القوی اخبار ہے سیدان جب پیسے کپڑوں پہ تو ہم لوگ اس کو نمائش کے طور پہ جمع کر لیتے اور خط و کتابت سارے ان کی پارٹی کی بس اس کے میرے گھر میں اپنے خط موجود ہیں بہت سارے جو بکری سے میں نے اٹھائے ہیں اے ابھی بھی فاطمہ ہمارا یہ کام کر یہ کام کر اردو میں میرے کو اردو بھی تھی کیا تو, تو, آتی تو, تو نہیں ہے کہتے ہر زبان کیا ہر جانتے ہو تو میں محترم یہ سب چیزیں جو ہیں قبروں کے حوالے سے الحمد للہ سلف سلف سلفی سلوف حضرات جو ہیں ان باتوں سے آگاہ ہیں لیکن کبھی کبھی ہم لوگ ان باتوں پہ احترام نہیں کرتے مسلط کے تحت ان باتوں میں ضرور بات کرنی چاہیے کہ توحید ہمارا اہم ترین اصل ہے اور بہت سے لوگ ان چیزوں سے متاثر ہیں آپ انشاءاللہ ان کو اس بات پہ مطمئن کر لیں گے آگے جا کے ان وہ کی بزین باتیں بھی ماننا شروع کر دیتے ہیں یہ چیزیں بہت ضروری ہے اور یہ قبر کا فتنہ بہت بڑا فتنا ہے دنیا بھر کے اندر خالی مصر کے اندر میرے نے محترم ہمارے شیخ بتاتے ہیں شیخ سورج سندھی کی کتاب بھی موجود ہے کہ آٹھ ہزار سے زائد قبریں ہیں صرف مصر جیسے ملک کے اندر ہم سوچتے ہیں کہ خالی پاکستان انڈیا کے صورت حال نے یہ مصر کے اندر بھی آٹھ ہزار سے زائد قبریں قبے بنے ہوئے ہیں بدویہ قبا مشہور ہے وہاں پہ سارے قبریں بنائی بنا کے دن اور دنوں راج شرک ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابھی ہمارے ان شاء مغرب کے بعد کچھ اہم مسئلے واقع ہیں کیا حضرت حسین رضی اللہ کا خروج ٹھیک تھا یا غلط تھا اس لیے حضرت حسین کے بارے میں امام کا لفظ استعمال کرنا اور ان کے نام کے بعد علیہ السلام کا لفظ استعمال کرنا اس کی کیا حقیقت ہے نظیب معاوضے کے بارے میں پھر اقتصاد بات کری ہے آخر میں ابن ابن تیمیہ، ابنطمیہ اور ابن علما نے کیا کہا ان کے بارے میں اس سے بات کریں گے ان اور محرم کے واقعے میں ہمارے کیسے کیسے آماد ہو رہے ہیں ان کا کیا حقیقت ہے اسلام میں اور سب سے آخری بات اس سب واقعے سے ہم کو کون کون سے دروس ملتے ہیں کون کون سے اسباق ملتے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی مختصرا ذکر کریں گے اللہ تب تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات کہنے اس پر عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے تو دعوانا الحمد للہ ذکر